بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حوصلہ بخش کتاب کل مرخہ پانچ جنوری دو ہزار دو کو بندہ نے جیل لائبریری سے مشہور مصری دایہ محترمہ زینب الغزالی کی کتاب ایام من حیاتی کا اردو ترجمہ زندہ کے شب و روز منگوایا اس کتاب کا چرچہ بہت پہلے سن رکھا تھا مگر مطالعے کی نوبت نہیں آئی تھی یہ کتاب محترمہ زینب الغزالی کی روداد قفص ہے انہوں نے مصر کی اسلامی تحریک میں سرگرم کردار ادا کیا جس کی پاداش میں جمال عبد الناصر نے انہیں گرفتار کیا اور پھر فوجی عقوبت خانے میں ان پر شدید اور انسانیت سوز مظالم کی چکی چلائی گئی زینب الغزالی پر جو مظالم ڈھائے گئے انہیں پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل کافروں اور منافقوں کی نفرت سے بھر جاتا ہے مگر ان تمام ظالمانہ ہتھ کنڈو کے باوجود زینب الغزالی کے پائے استقامت میں لگزش نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف مبشرات کے ذریعے ثابت قدم رکھا زینب جیل ہی میں تھیں کہ جمال عبد الناصر کا انتقال ہو گیا اور دنیا پر یہ بات پھر ثابت ہو گئی کہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جابر جو اپنی حکومت بچانے کے لیے اللہ کے نیک بندو کو ستاتے ہیں وہ خود بھی ایک دن موت کے گھاٹ اتر کر اپنی کرسی چھوڑ جاتے ہیں مگر ان کے مظالم کالے اضدے کی طرح ان کے ساتھ قیامت تک کے لیے قبر میں اتر جاتے ہیں کتاب پڑھ کر زینب الغزالی اور مصر کی تحریک اخوان کو بے ساختہ خراج تحسین پیش کرنے پر انسان خود کو مجبور پاتا ہے یقیناً اس زمانے کے اخوان پتھر کی چٹان تھے ہاں اب حالات نے بہت کچھ بدل دیا ہے اور اخوان نے لٹانے کی بجائے بچانے کے گرسیک سیکھ لیے ہیں مگر اس تبدیلی کے باوجود عرب ممالک میں اخوان کا کردار آج بھی قابل تحسین ہے پاکستان میں ایک طبقہ جمال عبد الناصر کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے اس کی وجہ فوجی آمروں کے وہ دینی لبادے ہیں جنہیں وہ اوڑھ کر اپنی عوام کو مظالم کے تندور میں جلاتے ہیں یہ کتاب جمال عبد الناصر کی حقیقی شکل قارئین کو دکھاتی ہے جب کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ جیسے اعتدال پسند عالم کا جمال عبد الناصر پر تلقید کرنا اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے کافی ہے اسلامی تحریکوں میں سرگرم افراد کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ہمت افزائی کا ذریعہ بنے گا اور یہ تحریری یادیں محترمہ مصنفہ مرحومہ کے لیے انشاءاللہ صدقہ کا جاریہ ثابت ہوں گی کتاب دو سو پندرہ صفحات پر مشتمل ہے ترجمے کی سعادت امین عثمانی صاحب نے حاصل کی ہے بعض مقامات پر کتابت کی غلطیاں رہ گئی ہیں اور قرآن آیات کو عام عبارت میں شامل کر دیا گیا ہے اگر آیات کو الگ علامات کے ساتھ بحوالہ لکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا